ایک مسئلہ شروع ہو رہا ہے کالا باہر سلحا کیونکہ اس دن سوال بھی ہوا تھا ماہر مسلی کے بارے میں چلو آج پڑھ بھی دیں اس کو تاکہ اس کی مکمل وضاحت آپ کے سامنے آ جائے سفا نمبر تین سو اور اس کی دوسری لائن ہے کالا باہر الدلحہ یہ تبرود اخباتی ہے بآماتی ہے اور یہاں سے دیکھیے گا مسئلہ ح ماہو مسلی ہاں اور عورت کے باہر مسلم کو یوتھوں بھی اخاواتی ہے پیاس کیا جائے گا بھی اخاواتی ہے اس کی بہنوں پر وہ امباتیہ اس کی کپڑیوں پر بنا کے آمامی ہے اور اس کے چچا کی بیٹیوں پر یعنی عورت کے باہر مچھلی کو پیاس کیا جائے گا اس کی بہنوں پر کہ ان کی بہنوں کو کی کتنا کتنا مہر ملا ہے اس کی پھوپھیوں پر ان کی پھوپھیوں کو باہر ملا تھا اور اس چچا چاچا گارٹیوں پر یہ قول ابن مسرو رضی اللہ حضرت ابن رضی اللہ علیہ کی, کی وجہ سے نسائی تھا جی کہ عورت کے لیے اس کی ہم جسل عورتوں کا مہر ہوتا ہے لا بکا سفی ہی نہ تو اس میں کمی کی جائے گی ولا لا شتوں نہ ہی اضافہ ہوگا وہ اقاریب ال ابیب اور وہ اب یعنی والد کی قریبی عورتیں ہوں گی جن عورتوں کے حق مہر پر کسی جی عورت کے مہر کو قیاد کیا جائے گا وہ عورتیں باپ کی قریبی عورتیں ہوں گی یعنی باپ کی رشتے داری میں قریب ہوں گی جی اندر انسان امن جن صرف ابھی ہو اس لیے کہ انسان اپنے والد کی قوم کی جن سے ہوتا ہے تو قیمت شعیع ان نماز تو رف نظری فی اور کسی چیز کی قیمت اس کی ہم جس چیز میں غور کرنے سے معلوم ہوتی ہے تو رفو فی قیمتی جنسی کسی چیز کی قیمت تو معلوم ہوتی ہے بے فی قیمتی جنسی اس کی ہم جس چیز کی قیمت میں غور کرنے سے <coughs> لاتوبرو بے ام نیہ و خالات جی اور اس کی ماں ان عورت کی ماں اور اس کی خالہ کو خالہ کے مہر جی دیکھو اس کا عصد ہے اوپر لاتو عطب رو بھیا و خالاتی ہا اس کا عدق اس طرح بنے گا کہ عورت کے مہر مچھلی کو قیاس نہیں کیا جائے گا اس کی والدہ اور اس کی خالہ کے مہر پر مینو قبیلا سی ہا جب وہ دونوں اس کے قبیلے سے نہ ہوں لما بینا اوپر جیسے کی ہم نے بیان کر دیا جس کی میں وضاحت کرتا ہوں وہ دی ترجمہ دیکھیے فی الحال تو انکانت علوم و ابھی ہے اور اگر والدہ یعنی ماں وہ باپ کی ہی قوم سے ہو باپ کے ہی خاندان میں سے ہو بے انکان بن تعمیر اس طور پر کہ وہ اس کی چچا بیٹی ہو اس صورت میں اس کے مہر کا کیا جائے گا لکھا اندہ قومی ابھی اس کی کہ وہ اس کے باپ کی قوم میں سے دوسرا مسئلہ شروع ہو رہا ہے مسئلہ یہ ذکر کر دیا کہ عورت کے ماہر مسل کو رشتے داری میں اس کے باپ کی طرف جو عورتیں منصوبے ہیں ان کے ماہر مثل پر قیاض کیا جائے گا یعنی جو باپ کی طرف سے رشتے دار ہیں عورتیں ان میں باپ کی بیٹیاں آتی ہیں باپ کی بہنیں جو اس عورت کی پوپیاں کہلائیں گی جی اور اسی طرح باپ کی جو کزنیں ہیں چچا دار بیٹیاں جی وہ کہلائیں گی تو ان عورتوں کا جو مہر ہوگا وہ اس عورت کے لیے ماہر مجھے بنے گا یعنی باپ کے گھرانے کی باپ کے رشتے داری کی طرف سے جو عورتیں ہیں ان کو جو حق ماہر دیا جاتا ہے جو دیا گیا ہے وہی ماہر مچھلی اس کو ملے گا اگر ماہر مچھلی دینے کی نوبت آئی تو جب ماہر متعین نہ کیا جائے تو اس صورت میں ماہر مچھلی دیا جاتا ہے نا عورت کو جی تو ماہر کا اعتبار کیسی ہوگا یعنی عورت کی پہلی بہنوں کو کتنا مہر دیا گیا عورت کی کھوپیوں کو کتنا مہر ملا جی. کیونکہ عورت کی پوٹیاں اور اس کی بہنیں یہ اس کے باپ کے خاندان سے ہیں ان کا اعتبار کیا جائے گا اور اسی طرح اس کی چچا جات بیوں کو اور کتنا مہر ملا یہ چچا جات بہنوں کو کتنا مہر ملا اس کا احتیاط کیا جائے گا <coughs> اور اس میں یہ صرف باپ کی ہی رشتے داری کیوں چلتی ہے اس میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کول ہے لہا محرو مصری کہ عورت کا لہٰ محرو مصری عیسائی عورت کے لیے اس کے ہم مصر عورتوں کا مہر ہوگا اب عورت کو دیگر عورتوں کی جانب منصوب کیا گیا ہے اور نقل میں جو ہوتا ہے باپ کا اعتبار ہوتا ہے جن عورتوں کی طرف اس عورت کے ماہر نچلے کی نسبت کی گئی ہے وہ باپ کی رشتہ دار ہوں گی باپ کی قرابار ہوں گے اور جو والد ہوتا ہے اس کی قرابار عورتوں میں اس کی بیٹی ہوتی ہے اس کی بہن ہوتی ہے اس کی چٹاگار بہن ہوتی ہے یہ ساری ہوتی ہے اس کے رشتہ داروں میں اس کے خاندان سے لہٰذا انہیں کے ماہر کو عورت کے ماہر سے نیا ٹھہرایا جائے گا اور دوسری بات جو کی ہے انسان, من جن, سے انسان من جن سے قومی ابھی ہی یہ عقلی دلیل ہے ایک عقلی دلیل عبداللہ ابن رضی اللہ علیہ فوج کہ عورت کا ماہر مشن عورت کا ماہر ہوگا اسی کی ہم مثل عورتوں کے برابر ہوگا اور عورتوں میں بھی وہ عورتیں جو باپ کی طرف سے رشتے دار ہیں باپ کی طرف سے بیٹیاں آتی ہیں بھوکیاں آتی ہیں ان کے بارے میں سے قیاض کیا جائے گا ایک تو یہ دلیل بھی ہے دوسری دلیل اصلی دلیل بھی ہے کہ باپ کی طرف سے رشتے دار عورتوں کے مہر کی اوپر قیاگ کیا جائے گا اس کی دلیل یہ ہے کہ ہر انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے والد کی قوم کا ہم جنس ہوتا ہے اور ہر شے کی قیمت اس کی ہم جنس چیزوں میں غور کرنے سے معلوم ہوتی ہے. پھر ہے کہ ہر انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے والد کی قوم کا ہم جنس ہوتا ہے ظاہر کی قوم میں کون ہوتا ہے والدی قوم میں چچا آئے گا والدی قوم میں پھوپڑی آئے گی والدی قوم میں اس کی بڑی بہن آئے گی یہ والدی قوم ہے نا جی تو ہر انسان اپنے باپ والد کی قوم کا ہم جنس ہوتا ہے اسی جنس میں سی ہے لامہ اور ہر شے کی قیمت اس کی ہم جنس چیز میں غور کرنے سے معلوم ہوتی ہے تو مہر بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جب اس میں ہم غور و فکر کریں گے بعض کی طرف سے جو عورتیں ہیں بیٹیاں ہیں یا پھوکیاں ہیں ان کے ماہر اس لیے غور کریں گے تو عورت کا مہر متعین ہو جائے گا جی. اگلا مسئلہ ہے ملاسو تباریہ و خالہ ستون من قبیر کہ عورت کے مہر کو اس کی والدہ اور اس کی خالہ کے, کے مہر پر قیاض نہیں کیا جائے گا اس کی جو اس کی ہے کہ اگر عورت کی ماں اور اس کی خالہ تو اس کے قبیلے اور اس کے باپ کا باپس کے قبیلے سے نہ ہو تو پھر ان کے بال کا تیار نہیں کیا جائے گا یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے انشاءاللہ اس سے, اس سے جو اگلا مسئلہ ہے وہ اسی کے متعلق ہے اس کی وضاحت ہو جائے گی آپ دیکھیے ذرا مالی حالت کچھ جیسی نہ ہوئی سوال کی اس سے اگلے مسئلے میں آ رہا ہے دیکھیے ذرا تو اب جو عورت کی ماں اور اس کی خالہ کے مہر پر اس کو نہیں کیا جا رہا اس کی وجہ یہ کہ اس کے بعد کے خاندان سے میں نہ ہوں اس کو غلط ہے اور اگر یہ ماں جو ہے یا خالا اس کے باپ کے خاندان سے ہے باپ کے خاندان سے بننے کا مطلب یہ ہے جب سامنے ہی اس کی چچا رات بیٹی ہو چچرا بیٹی ہی سے نکال دیا اس کے باپ نے تو اس سورت میں اس کا ماہر بھی اس کا مہر بھی اس عورت کا ماہر مچھلی بنایا جا سکتا ہے تو اس وقت کی بات ہے جب اس کے خاندان سے ہے ہی نہیں دور کی داری ہے اس سورت میں اس کی ماں کا مہر یا اس کی خالہ کا اس کے لیے نہیں بن سکتا اور پھر اس میں دوسری اکلی دلی بھی یہی ہو جائے گی جو اوپر گزری ہے کہ شہر کی قیمت کسی بھی چیز کی قیمت اس کی جنس کو دے کر معلوم ہوتی ہے اور یہاں جب اس کے باپ کے خاندان سے ہے ہی نہیں اس کی ماں یا اس کی خالہ تو یہاں جنس میں کیا ہو گیا اختلاف آ گیا لہذا ان کا محل اس کے لیے ماہر مسئلہ نہیں بن سکتا اگلا مسئلہ ہے جی وہی اور سب پر اس انک تصاو المرآ کی سنیتی مسئلے کا جواب ہے جو آپ نے پوچھا تھا یہ بکارتی اس کا ترجمہ دیکھیے اور ماہر مثل میں دونوں عورتوں کا جی برابر ہونا اس میں عمر میں جمال خوبصورتی میں ول مالی اور مال میں وقل عقل میں و और اور دین میں ول بردی اور شہر میں واقع اور زمانے میں. میں دونوں عورتوں کا عمر خوبصورتی جس کے لیے جس کے مہار پر دوسری عورت کے مہار کو قیاد کیا جا رہا ہے جی ان دونوں عورتوں کا عمر خوبصورتی مال عقل دین شہر اور زمانے کے اعتبار سے مساغر ہونے کا بھی اعتبار کیا جائے گا برابر ہونے کا بھی اعتبار کیا جائے گا جی عمر میں بھی برابر ہوں بھی برابر ہوں مال میں بھی برابر ہوں عقل میں دین میں زمانے میں شہر میں ان تمام چیزوں کا رعایت رکھا جائے گا تب ماہر مثری مقرر ہوگا جی اگلی بات دیکھیے مہر مثری اختری اختلافی حاضری الاوصاف جی. کیونکہ ان اوسع کے اختلاف سے ان اوسع کے بدلنے سے ماہر مسلطین بدلتا رہتا ہے جی تعلیف مختلف طرح سے ہی بدلتا رہتا ہے مقدار کے اختلاف اسی طرح دار شہر اور اثر کی تبدیلی سے بھی اس میں مارے مسلم میں اختلاف ہوتا رہتا ہے قالو اور کہاں فرماتے ہیں کہ وکالت میں بھی مقامات معتبر ہے باقرہ ہونا طیبہ ہونا ان دونوں میں بھی مقامات معتبر ہے جی یہ مسئلہ آ گیا ایک عورت کے مارے مثل کو دوسرے عورت کے مارے پر قیاض کرنے کے لیے یہ بات دوری ہے کہ وہ دونوں عورتیں عمر میں حسن میں مال میں عقل میں دین میں شور زمانے ہر اعتبار سے ایک ہوں اور ان تمام چیزوں میں وہ برابر ہوں کیونکہ ان جو چیزیں ذکر ہوئی ہیں اوپر ان میں اختلاف اور میں تبدیلی کی وجہ سے مارے نچلے میں بھی اختلاف اور تبدیلی ہو جائے گی تمیر جاتی ہوتی رہے گی چنانچہ مثال کے طور پہ ایک چھوٹی عمر اور جمال میں جو زیادہ ہو ان عورتوں کا مہر کسی بڑی عمر اور جس کا رنگ کو زیادہ ٹھیک نہ ہو ان عورتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے یہ تو پکی بات ہے ایک عورت عمر میں, میں عمر میں چھوٹی ہے اس میں زیادہ ہے اور اسی طرح ایک وہ عورت جس پن رسیدہ ہے یہ بڑی عمر کی عورت ہے اس کے مقابلے میں اس چھوٹی عمر والی عورت کا ہاتھ زیادہ ہوگا جی ہاں اور اگر ان چیزوں میں فرق ہی نہ کیا گیا جی فرق ہی نہ کیا گیا تو پھر تو ایک عورت کے مہر کو اور دوسرے کے مہر مچھلی کے لیے بنیاد بنانا ہی تو دشوار ہو جائے گا انصاف کا تقاضا نہیں ہے تو لہٰذا دو عورتوں کو جن کو ایک دوسرے کے مہر پر تیاگ کیا جا رہا ہے مجھ پورا تمام چیزوں میں ان کا برابر ہونا ضروری ہے اور اگر برابر نہیں ہے تو پھر کمی زیادہ ہو سکتی ہے حالات کے اعتبار سے جی ہاں مہر میں کمی کر دیں یا زیادتی کر دیں اپنے خاندان کی دوسری عورتوں سے ہو جائے گا یہ آپ کے سوال کا جواب ہو گیا کہ خاندان میں اگر ایسی کوئی عورت موجود نہ ہو تو یاد رکھیے گا خاندان میں اگر کوئی ایسی عورت موجود نہیں ہے تو جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں جس محلے میں آپ رہ رہے ہیں جی لوگوں سے آپ کا لین دین ہے اگر ان میں کوئی ایسی عورت ہے کہ جو اس عورت کی ہم پلّہ ہے مال میں بھی اس میں جمال میں بھی عمر میں بھی تو اس کا جو ماہر مسئلے ہوتا ہے عام طور پر معاشرے میں قائم کیا جاتا ہے اس کے لیے یہی حکم ہوا یہی کیا جائے گا اس پر قیاس کیا جائے جی آگے اس فوکارا نے ایک بات کی ہے باقیرہ اور سیبا یہ اختیاری الفاظ میں ہوں گی جا کے آپ انتہار مانا جانتی ہوں گی جی تو یہ ان کو اس میں بھی باقرہ کے لیے ماہر مشری بانا سیبا کے اوپر قیاس کرنا یا سیبا کو باقرہ کے اوپر قیاس کرنا ماہر مشری کے اعتبار سے بھی درست نہیں ہے یہ بھی جھگڑے کی چیز ہے انصاف کا تقاضا نہیں ہے کیونکہ دونوں میں بہت فرق ہے باقی رویبہ جیسے کہ لکڑی روبی بننے کے اعتبار سے فرق ہے اسی طرح ماہر مچھلی کے بننے کے اعتبار سے بھی دونوں میں بہت فرق ہوگا ایک دوسرے کے اوپر ان کو پیاس نہیں کیا جا سکتا ماہر مچھلی کے اندر آخری مسئلے میں وضاحت کر دیکھو کہانی یہ بات آپ سیادہ کے لیے تیاگ کیا جائے ماہر مسلی تو ٹھیک ہے باقیرہ کے لیے باقیرہ کا ماہر مصری قیاض کیا جائے تو یہ بھی ٹھیک ہے یہ باتیں درست تو ماہر مسلی کے یہ بات تھی کیونکہ سوال ہوا تھا یہ بیچ میں آگے بات اب انشاءاللہ شاء ہم آگے شروع کریں گے وہ غلاموں کے مسائل میں کاہر رفیق نہیں پڑھیں گے اس کو ہم نکال دیں گے آگے نکاح اہل شرک باب ال نکاح اہل شرک ہے یہاں سے انشاءاللہ ہم اگلا سبق شروع کریں گے بابل نکاح اہل شرک وہ کے نکاح کے بارے میں آج سب سے خصوصی دعاؤں کی